بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول کریم حبیبنا و حبیب رب العالمین آ, پیاری بہنوں آپ سب جانتے ہیں کہ زیارت مدینہ جو ہے وہ حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے جو لوگ پہلی فلائٹوں میں جاتے ہیں پہلے دن دن سے جو پندرہ دن تک شروع کے پندرہ دن میں جو فلائٹیں اور, رسول رسول اور اس کے بعد پھر آپ کو فلائٹیں مکہ جانے لگتی ہیں سیدھی پھر آپ مکہ حج سے یا تو قبل آپ کو مدینہ لایا جائے گا یا پھر حج کے بعد آپ کو موقع ملے گا تو آپ <اؤ> صلی <سلام> اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دینا درو… دو سلام پڑھنا مسجد نبی میں نماز پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اتنی دور سے مسلمان جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور روزۂ رسول کی زیارت سے محروم رہ جائے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے تو دوران سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو یاد رکھیے ہو سکے تو پاکستان سے ہی یا تو ہی سیرت النبی کی کوئی کتاب پڑھ کر جائیے یا وہاں پڑھنے کے لیے ساتھ رکھ لیجئے اب تو بڑے آرام دہ سفر ہم کرتے ہیں ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں ہوتے ہیں پیارے نبی نے یہ سفر کیسے کیا تھا جو قربانیاں دیں جو گھر بار چھوڑے جو املاک چھوڑیں جو کاروبار چھوڑے بیوی بچے بہت سے صحابہ نے پیچھے چھوڑے وہ سب ذہنوں میں رکھیے اور مدینہ مدینہ کے تو کیا کہنے اس کا نام یسرف تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے منورہ ہو گیا مدینہ تو نبی کہلایا ہے یہ منور ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات نے اس کے کوچے کوچے کو چمکا دیا مدینہ تو ہجت کا ہے رسول ہے اس نے شہر نے آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دیے جب مکہ کی سرزمین آپ پر اور آپ کے ماننے والوں پر تنگ ہو گئی تھی مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قیامگاہ تجویز کیا یہ وہ شہر ہے جسے تمام غزوات میں دست و بازو کی حیثیت سے آپ کا ساتھ دیا آپ کے مہاجر صحابہ کا ساتھ دیا یہاں قرآن کی بیشتر صورتیں نازل ہوئی یہاں قرآن کی جمع و تدوین ہوئی کتابت ہوئی مدینہ مرقد رسول ہے یہاں مسجد رسول ہے مدینہ کی فضیلت کا کیا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حرمت کا تعین بھی خود فرمایا اور آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں ان دو سیاہ پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا وسیع ہو جائے یہ شہر سب کا سب حرم ہے اور یہاں کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی یہاں تعاون کی بیماری نہیں پھیلے کی یہاں بھی مکہ ہی کی طرح یہ بھی حرم ہے تو اس میں درخت کاٹنا شکار کرنا کسی کو تکلیف پہنچانا جرم ہے اور مدینہ کے مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑا اچر ہے مدینہ کی میں جو تنگی اور تکلیف کوئی پیش آ جائے اس کا ذکر نہ کرنے پر بھی بڑا اچھا اور مدینہ میں موت تک مستقل قیام کرنے والوں کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز سفارش فرمائیں گے نا اور یہ بھی آپ کے قدیث معلوم ہوتا ہے کہ مسجد الحرام میں تو ایک نماز کا پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا پڑھنا ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے مدینہ کی زیارت کے لیے لوگ تڑپتے ہیں ساری عمر حسرت ہوتی ہے دلوں میں کہ کب ہم جائیں گے اور بڑی خوبصورت الفاظ میں شاعروں نے بھی اس کو بیان کیا مدینہ کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جب افسردہ افسردا نظر شرمندہ شرمندہ مسجد میں داخلے کے آداب آپ نے سیکھ لیے ہوں گے تو مسجد میں داخلے کے آداب کا خیال رکھیے اور مدینہ کے کچھ آداب اسپیشل بھی ہیں جن کو یاد رکھنا ضروری ہے ایک سورہ حجرات میں رب العالمین نے فرمایا کہ یا حل دینا آمن ہو اہلو کچھ ایمان لائے ہو لا تقدمو بین و اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو آگے پیش قدمی نہ کرو اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ علیم بے شکر اے ایمان لوگوں جو ایمان لے آئے نبی نہ بلند کرو تم اپنی آواز نبی کی آواز سے ولا له لہو بالقولی کا اور نہ اونچی آواز سے آپ سے سب کو مخاطب کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو انتہ پتا کہ تمہارے امال ضائع ہو جائیں گے ایسا نہ ہو تمہارے سب کیا کرایہ ضائع ہو جائے وہ انتم لا شروع اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تو بہنو یہ وہ شہر ہے کہ جس کے لیے ادب اور احترام کی بہت زیادہ اللہ نے تاکید کی اور اس جگہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور اب بھی اس کا ادب یہی ہے زائر کو جنا آہستہ چل جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل حاضری کو ہیں ملک ستر ہزار حاضری کو ہیں ملک ستر ہزار قدسوں کے درمیان آہستہ چل آہستہ چل بارگاہ ناز میں آہستہ بول ہوگا سب کچھ رائے گا آہستہ چل آہستہ چل تو یہاں دوڑ لگانا ایک دوسرے کو دھکے دینا آگے بڑھنے کی کوششوں میں ہلکان ہونا اونچی آواز سے بولنا کسی کو مخاطب کرنا یہ سارے اعمال جو ہیں یہ آپ کے ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے والے ہیں تو ان سے بچنا ہے جتنے ادب و احترام کا تقاضا یہاں اس کی حرمت کو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جگہ زیارت کا شوق اپنی جگہ لیکن بہت احترام کے ساتھ مسجد نبی کا جو احترام ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارا دل تو چاہتا ہے نا کہ مدینہ پہنچتی ہم جلدی سے روزۂ رسول پر حاضر ہو جائیں لیکن نہا دھو کے تھوڑا اطمینان کے ساتھ آئیے تاکہ پھر آپ کو وہاں مسجد سے واپس آنے کی بھی اجلت نہ ہو ہلکا پھلکا کچھ کھا پی بھی لیجیے اور مسجد میں داخلے کے وقت مسنون دعائیں بھی پڑھیے اور تحیت المسجد ادا کیجیے کیونکہ ہم جو افراد مکہ سے آ رہے ہوتے ہیں نا ان سے کبھی یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے مسجد الحرام کا تحیت المسجد طواف ہے باقی دنیا کی ہر مسجد کا تحیت المسجد جو ہے وہ دو رخت نوافل ہے جو کہ ادا کیے جاتے ہیں اور آپ نے نسخ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی جن بہنوں نے ابھی نہیں کی وہ بھی ان شاء اللہ کر لیں گی جب ان کو ویزا مل جائے گا کیونکہ کے اپ کام, ابھی ویزا سلوٹ آپ کو بتائے گا کون سے رش کے دن ہے کون سا ریڈ ہے, اورنج ہے اور ڈفرنٹ کلر میں بتا رہا ہے آپ نے وہاں سے اپنے قیام آپ کا قیام مدینہ کتنے دن کا ہے اور کب کا ہے اس حساب سے اپنا ٹائم اور ڈیز کو سلیکٹ کیجیے اور اس کو اپلیکیشن میں ایڈ کر دیجیے اور اپلیکیشن سے آپ کو پرمٹ مل جائے گا کہ آپ نے روزہ رسول پر کب جانا ہے ریاض الجنا جانے کے لیے کو چاہیے چاہیے رسول پر حاضری کے لیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں پہلے حاضری کے آداب سکھا دوں آپ کو پھر روزہ مسجد نبی میں جو دیگر مقامات ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ہم تعارف رکھیں گے آپ کے ساتھ جب آپ کو मिल مل جائے آپ جائیے ادب و احترام کے ساتھ درودوں کو تیر रखिए اور قبر کے مبارک کے قریب پہنچ کر ہلکی آواز سے کہیں گے السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تشدد کے الفاظ جو ہم تشدد میں سلام پڑھتے ہیں ان الفاظ میں بھی اب سلام پیش کر سکتے ہیں یو نبی اللہ سلم کے بعد دونوں اصحاب جو نبی صلی اللہ ساتھ مدفون ہیں ان کو بھی سلام کہیں گے سلام علیہ کا یا ابو بکر صدیق اور السلام علیہ کا یا عمر فاروق اس کے بعد درود شریف پڑھیے جتنے مصنون درود شریف موجود ہیں احادیث میں والد ہیں وہ سب پڑھے جا سکتے ہیں اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے اور مصنون الفاظ میں درود پڑھیے اور پھر دوسروں کے لیے جگہ کو خالی کر دیجیے دیر تک وہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں دوسروں کو جگہ نہ ملے اور آپ دیر تک کھڑے رہیں یہ وہاں سے ہٹ جائے تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے اور مسجد میں کہیں بھی بیٹھ کر ہم درود پڑھ سکتے ہیں اور حضرت ابو حرا سے ایک روایت میں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا اور جب بھی آپ کو موقع ملے دوبارہ تو دوبارہ آپ اسی انداز سے سلام پیش کریں گے جو کہ اب مشکل ہو گیا ہے مجھے اپلیکیشن آپ کو شاید اس سے دوبارہ اجازت ملے یا نہ ملے لیکن آپ سے ایک چیز اور شیئر کروں گی جب ریاض الجنا کی ہم تصاویر پر جائیں گے خواتین کے لیے سعودی حکومت کا الگ انتظام ہے آ, ان کے دروازے علیحدہ ہیں اور خواتین رہنما ان کے لیے موجود ہوتی ہیں جو کہ انہی کی زبان میں ان کے گروپس بنا کر ان کی رہنمائی ہی کرتی ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کیجیے جیسا وہ کہیں ویسا کیجیے آگے بڑھ کر دوڑنے کی کوشش مت کیجیے اور نہ کسی کو دھکے دیجئے اور یہ الحمدللہ یہ خواتین جس ملک کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہیں کی زبان میں کلام ہوتی ہیں اور ان کو تجارت کے آداب بتاتی ہیں اور مسجد میں بھی کس طرح سے ان کو رہنا ہے اور کس طرح نماز پڑھنی وہ سارے طریقے ان کو سمجھا دیتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر غیر مصنوع افال سے پرہیز بہت ضروری ہے ہم نے پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام پیش کرنا ہے لیکن دعا جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے تو جب دعا مانگے ہمارا رخ کافی کی طرف ہو آپ دیکھیں گے کہ ہم روزہ رسول کی جالیوں کو نہیں دیکھ سکتے جو ہمیں تصاویر میں نظر آتا ہے یہ دیکھیے تصویر میں آپ کو روزہ رسول کی جالیاں نظر آ رہی ہیں اصل میں وہاں کے خادمین نے بتایا ایک دفعہ کہ ہم روزانہ رات کو بوریاں بھر بھر کے وہ رک اور وہ مختلف اشیاء اندر سے نکالتے ہیں جو جالیوں میں سے خواتین اندر پنک دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ اس کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا اور آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ اس کو بس اوپر سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہی نظر آئے گا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے اور آپ سے فرمایا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور یہ ریاض الجنہ کی تصویر ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے گھر اور کے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور ریاض الجنہ تقریباً بائیس میٹر لمبا اور پندرہ میٹر چوڑا ہے اور یہ مختلف پلرز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں مسجد نبی کے ہر ستون کا ایک الگ نام ہے اور ہر ستون کی ایک الگ احادی سے واقعہ ہمیں ملتا ہے کون سے ستون کے پاس آپ سے سم بیٹھ کے وہ خود سے ملاقات کرتے تھے کس ستون کے ساتھ ابو بابا نے خود کو باندھ لیا کس ستون کے ساتھ کہاں پہ کس کی توبہ قبول ہوئی وہ سب آپ پڑھ کر جائیے سیرت کی کتابوں سے اور یہ دیکھیے یہ صابع صفا کا چبوترا ہے اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں بھی دو رکت نفل پڑھ لیجیے اور ریاض الجنا کے پاس دیکھیے یہ دروازے کے آس پاس جو ایک نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو ملیں گے بک ریکس ان پر گولڈن رنگ کی کتابیں رکھی ہوں گی وہاں کھڑے ہو کر بھی آپ درود پیش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نبی سلسل سے تدمین مبارک سے بہت نزدیک ہے یہ جگہ جتنا کہ روزے کی جالیوں سے نبی سلسل کی قبر کا فاصلہ یا اس سے بھی کم ہے اور آپ کے قدم یہاں سے بہت قریب ہیں تو یہاں کھڑے ہو کر بھی آپ درود و سلام پیش کر سکتی ہیں اور جب آپ ریاض الجنہ میں درود پڑھنے کا موقع ملے دو نوافل ادا کرنے کا موقع ملے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یار بھی آج تو مجھے جنت میں لے آیا ہے تو آئندہ بھی اس جنت سے کبھی نکالنا نہ مجھے ایک دفعہ لانے کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد نبی کے تین دروازے تھے باب رحمت باب جبرائیل اور باب النسا اب مسجد نبی کے 42 دروازے ہیں جس میں سے 30 دروازے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور 11 عورتوں کے لیے ہیں یہ دیکھیے مختلف دروازوں کی تصاویر ہیں باب جبرائیل باب غرکت یہ بق, جنت البقیق کی طرف کھلتا ہے یہ دروازہ باب النساء یہ دیکھیے مسجد نبی کے دروازوں کی تصاویر اور یہ مسجد نبی کے روپ پر مناظر ہیں اندر کے برانتے ہیں اور اس کی لائبریری بھی دکھائی گئی ہے مسجد نبی کی یہ دیکھیے باہر کے سہن ہیں چھتریوں والے اور یہ چھتریاں دھوپ کے وقت اس طرح کھول دی جاتی ہیں اور اچھے موسم میں ان کو سمیٹ دیا جاتا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی جالیاں ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں یہاں سے درود و سلام آپ پیش کریں گی اور یہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کرنے کی جگہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں یقیناً آپ نے یاد کر لی ہوں گی اور میں اس کو دوبارہ آپ کے سامنے نہیں دہراؤں گی لیکن جتنی زیادتیں وہاں پہ موجود ہیں جنت البقی ہے زیارت ہے مسجد قبا ہے مسجد قبل دین مسجد ماما, مساجد خمسا میدان عہد اور دیگر تو جس جس زیارت پر بھی جانے کا موقع ملے ضرور چاہیے لیکن کوشش کیجئے کہ فرض نماز مسجد نبوی میں ہی ادا کریں اور نوافل جو ہیں دیگر مساجد میں بھی ادا کریں یہ دیکھیے مدینہ کی مختلف تصاویر نظر آ رہی ہیں اب زیارتوں کے بارے میں آپ کو گائیڈ وہاں لے جاتے ہیں جو آپ کو لے جائیں گے پہلے سے آپ کے پیکج میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کسی گائیڈ کو ہائر کریں اور عموماً ٹیکسی ڈرائیور بھی گائیڈ کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لے جاتے ہیں اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک جگہ جو ہے وہاں کی اس سے اس سے آپ کی محبت آپ کی لگن اور وہ, وہ واقعات ذہنوں میں تازہ ہوں گے جو جگہوں سے وابستہ ہیں عہد کے میدان میں پہنچیں گی تو شوہدائے عہد کو یاد کیجئے گا عہد کے اس مارکے کو یاد کیجئے گا جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں رب العالمین نے کیا اسی طرح مختلف مساجد ہیں مسجد قبل ہیں جہاں کے قبلہ کی تحویل قبلہ کا حکم حاصل ہوا اور دیگر بے شمار زیارتیں آپ کو وہاں ملیں گی وہ کیا کسی نے کہا ہے نا کہ نبی کی یاد سے ہی روح مومن شاد ہوتی ہے نبی کے ذکر ہی سے میں دل آباد ہوتی ہے نبی سیش کا دعوی سراخوں پر محبت کے عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے ہم خود غرض عاشق ہیں جو اپنے آقا کی اطاط بھول جاتے ہیں شفات یاد ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہماری ماؤں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ہمیں گٹھی میں گھول کر پلا دی دودھ کے ساتھ یہ ہمارے اندر ہے الحمدللہ ہمارے اندر ہے لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ محبت کے عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سب جنت میں جاؤ گے مگر وہ جس نے انکار کیا صاحبہ بڑے حیران ہوئے انہوں نے یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے یعنی ایسا کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا تو انہوں نے اسی حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ انکار کون کرتا ہے تو آپ سے اس نے فرمایا جس نے میری اطاط کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاط ہمیں جنت کا حقدار بناتی ہے ہمیں اللہ کی محبت کا حقدار بناتی ہے آپ کے ذکر کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا ہماری دعائیں قبولیت حاصل نہیں کرتی ہم آپ سے محبت کے بغیر ال ہمیں اللہ کی محبت نہیں ملتی آپ کے ذکر سے ہی ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے آپ وسلم کے جو نقش قدم ہے نقشے اللہ حاضری کے لیے جائیں گی تو یہ طے کر کے جائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے آج سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے ہر سنت کو اپنانا ہے اور ہر وہ چیز جو سنت کے خلاف ہے اس کو میں نے چھوڑ دینا ہے دیکھیں یہ حق کا راستہ ہے یہاں سنبھل کر چلنا ہے یہ شیطان بار بار آڑے آئے گا اور آپ کو نبی کے طریقے پر چلنے پر آمادہ نہیں ہونے دے گا وہ کہے گا کہ بس تم نے رسول پر حاضری کر دی اتنا کافی ہے تم نے سلام پیش کر دیا یہ کافی ہے لیکن آپ نے حب نبی کی وہ شمع روشن کر کے دل میں آنی ہے جو تازگی روشن رہے جو تازگی آپ کو منور کرے کہ ہر محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں ہر محبت خراج مانگتی ہے اور ہر محبت کے لیے ہم ایفرٹس کرتے ہیں ہم کوششیں کرتے ہیں اور ہر محبت جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے ہمیں جو کہ نظر ہی نہیں آتی اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمارا شکان رسول ہیں اس کوشش کے لیے ہم شہر کے دروبان بھی سجاتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں سیمینارس کرتے ہیں کانفرنسیں کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں نعتوں کی محفلیں سجاتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ جان جائے ہم رسول آشکان کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں دنیا کو بتانے کی کہ ہم آشکان رسول ہیں ورنہ وہ محبت کے لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے نا سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی یہ آنکھوں میں چمکتی ہے یہ چہروں پہ دمکتی ہے یہ لہجوں میں چھلکتی ہے دلوں تک کو گھلاتی ہے لہو ایندھن بناتی ہے سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر آخر ہمیں ذات حق سے یہ کیسی محبت ہے جو نہ آنکھوں سے چھلکتی ہے نہ چہروں پہ ٹپکتی ہے نہ لہجوں میں سلکتی ہے نہ راتوں کو رلاتی ہے نہ فاقوں ہی ستاتی ہے نہ لہو ایندھن بناتی ہے یہ کیسی محبت ہے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی تھی نا کیسے کیسے سیرت میں کیسے کیسے واقعات رقم کر دیے محبت کے کو محبت کی جو صحابہ نے لکھی ہے. کہیں اور دنیا میں ہمیں ملتی نہیں ہے ایسی محبت. ستر ستر زخموں کا سکور کر کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں نچاور ہو جاتے تھے آپ کا اسی زبان سے حکم پہلے بعد میں ادا ہوتا تھا عمل پر پہلی تیار اس طرح سے صحابہ نے محبت کی کہ آپ جس صحابی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کیسے ابو بکر صدیق نے ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کیسے عمر فاروق تھے کیسے حضرت علی دیگر صحابہ کو دیکھیے جس کو چاہیے دیکھ لیجیے جس کی سیرت چاہیے پڑھ لیجئے ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا ان کی زندگی کے آخری ایام میں نا کہ کاش ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے اس دور کے جوانوں نے کہا تو آپ نے کہا کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی یہ آسان بات نہیں تھی اس وقت تم ہوتے تو نہ من کس صف میں کھڑے ہوتے عبداللہ بن عبی کی صف میں کھڑے ہوتے یا اشتان رسول کی صف میں ہوتے ہمیں بھی اس کا دعوی تو ہے لیکن ہمیں اس دعوے کو نبھانا نہیں آ رہا ہم ہم اس سیرت میں ڈھلے نہیں ہم نے اس کو سیکھا نہیں آپ سسن کے طریقے کو اور ہم نے مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں دیکھیے پیاری بہنوں اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے ہم کسی درزی کے پاس بھی جاتے ہیں نا ایک نمونہ لے جاتے ہیں کہ مجھے یہ سوٹ میرا ایسا بنا دو اگر وہ اس نمونے کے مطابق ہوتا ہے تو ہم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں ہم وہ سوٹ لیتے ہیں اور ہنسی خوشی گھر کو آ جاتے ہیں. اگر وہ اس نمونے سے اگینسٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارا بس نہیں چلتا کہ اس کا سر پھاڑتے دیں اس کو ہم کہتے ہیں پیسے تمہیں کس چیز کے دیں ہم اس کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ اس نے ٹوٹل ڈیفرنٹ کر دیا ہوتا ہے اس کو تو اللہ نے ہمیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے عمل کا نمونہ کہ ہُو بہو اس میں غلاموں نے تھا. کہ میں بڑے واقعات ملتے ہیں سیرت سے بے شمار ایک صحابیہ رسول آئے اپنے بیٹے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے صبح کا وقت تھا مسجد نبوی سے نکلے میں آ, مسجد نفی میں آئے آپ کے حجر مبارک پہ آ, اجازت طلب کی آپ سر باہر تشریف لائے تو دونوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا اوپر کا بٹن کھلا ہے انہوں نے ساری عمر اپنے بٹن نہیں لگایا میں اور آپ ہوتے نا تو ہم سوچتے کچھ دن کھلا رکھنے کے بعد بٹن کہ سردیاں بھی تو آتی تھیں آپ وسلم کبھی بند بھی تو کرتے ہوں گے اور پھر ہم عمل کو چھوڑ دے دے اسی طرح ایک صحابی رسول آئے انہوں نے دیکھا آپ سر ہم کھانا تناول فرما رہے ہیں اور پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر کھا رہے اس کے بعد ساری زندگی ان کے گھر کوئی کھانا ایسا نہیں پکا جس میں انہوں نے کدو نہ ڈالا اور اس کو اسی انداز سے پیالے سے نکال کر کھایا نہ ہو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں ہوتی ہوں ان صحابی کی جگہ تو چند دن میں ہی میں سوچتی کہ اما عشا بتا تو گئی ہیں کہ آپ کے گھر تو کئی کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا تو روز تھوڑی کھاتے ہوں گے اور بس یہ سوچ بچار مجھے کسی اور راستے پہ لے جاتی ہوں اور عمل کے ہی میرا پیچھے رہ جاتا اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں آپ سب نے دیکھا اس میں پڑھا سیرت میں پڑھا بے شمار واقعات کی ایک لائن ہے ختم نہیں ہوتے واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے عبارت ہے لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ نے اور بھی تو بہت کچھ کیا اور کیا کیا آپ کا جہاں پسینہ گرتا تھا وہ, وہ خون بہا دیتے تھے کوئی تیر آتا تھا تو سینہ سپر ہو جاتے تھے اپنے سینوں پہ روک لیتے تھے اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے تھے تلوار کے وار اپنے جسموں پہ روک لیتے تھے تک پہنچنے نہیں دیتے تھے کیا اس کی داستان رقم کی صحابہ نے اور اس, اس کے رسول میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی پیش پیش تھی وہ آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا نا کہ عہد میں خاتون سے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا اور تمہارا باپ بھی ہو گیا اور فلاں بھی ہو گیا اور فلاں بھی مجھے یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اگر آپ حیات ہیں تو ہر مشکل ہیچ ہے پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا حضرت ہمارا کو جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد کے دن میں جدھر دیکھتا تھا اُن میں ہی نظر آتی تھی کہ اڑی اڑی پھرتی تھی حدیث کے الفاظ بتاتے اڑی اڑی پھرتی تھی آپ صلی دفاع کھایا اور پاٹوں میں آ گئے تو میں ہمارا آپ کے دفاع کے لیے آگے بڑھی وہ تلوار کے اتنے گھاؤ انہوں نے اس دن کھائے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں اور وہ چاروں طرف دو... آپ کو بچانے کے لیے آپ کے چاروں طرف دوڑی پھرتی تھی اور یہی ہمارا یہی پیش ختم نہیں ہو گیا تھا ان کا ان کے بیٹے باری باری شہید ہوئے اسلام کی راہ میں اور ایک بیٹا ان کے جنگ یمام قذاب کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہوا مسید قذاب نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو بڑی عیزیتیں دی اس کے باڈی پارٹس بڑے ظالمانہ طریقے سے کاٹے گئے اور وہ کہتا تھا کہ محمد کا انکار کرو آپ پر کروڑوں باہر درود دو سلام ہو آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو صحابہ جب کہتے تھے نا اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہو تو وہ دل و جان سے کہتے تھے ہماری طرح زبان سے نہیں کہتے تھے تو وہ میں ہمارا کا بیٹا جب سلما نے اس کو شہید کیا زالوانہ انداز سے تو کسی نے آ کے یہ سارا واقعہ میں ہمارا کو بتایا تو ہم جیسا وہاں موجود تھا اس نے آ کے کہا میں آج محمد نے تمہارا بیٹا مروا دیا صلی اللہ علیہ محبت کروڑوں بار درود و سلام تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں کسی دن کے لیے تو میں نے بیٹا پال کر جوان کیا تھا یہ یشک رسول تھا ان کا یہ یشک رسول تھا حضرت زید کا یاد ہوگا آپ کو کس طرح وہ دیوانہ وار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے یہ سارے صحابہ حضرت ماس کو دیکھیے حضرت ماس سعد بن ماس رضی اللہ تعالی حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں جہاں لے کر چلیں گے ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے بائیں ہر جگہ لڑتے رہیں ہم وقت صحابہ نے مختلف باتیں کہیں نا جب عہد کے لیے اور بدر کے لیے نکلے ہیں وہ ساری تقاریر تو دیکھیے کیا موسا کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. اور حضرت سعد بن ماس جب ان کو میں زخم آیا اور آپ میں کہا تو میں, میں اس کی تیمار داری کرتا رہوں. یہ, یہ, یہ نبی کا عشق تھا اس عشق کے جواب میں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے رہے اور حکم آ گیا بنو قرضہ کا معاملہ بھی باقی ہے اور آپ صحابہ کے ساتھ بہت تشریف لے گئے اور جب بنو قرضہ کی حد درمی اور وہ سب آپ نے سیرت میں پڑھ رکھا ہوگا لیکن جب بنوک الرضا نے کہا سعد کو ہمارا حکم بنا دیں وہ فیصلہ کر دیں فیصلہ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا حضرت سعد کو بلا لیا کہ وہ ہمارے حلیفے جہلیت کے دور میں شاید ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو آپ صلیم نے صحابہ سے کہا اور وہ حضرت سعد کو لے کر آئے بڑی عزت اور تقریم کے ساتھ اور حضرت سعد کہتے کیا کہ میری بات مانی کیا میرا فیصلہ نافذ ہوگا سازن نے کہا ہاں کیوں نہیں ہوگا تو حضرت سعاد نے وہ فیصلہ کیا کہ جو تورات کے قوانین کے, این مطابق تھا کہ یہ کے میں کی سزا موت تھی یعنی اتنی جرت اتنا جیسورانہ احتام کیا کہ اس وقت بنو خریضہ کا معاملہ جو تھا وہ آج تک یہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا فلسطین میں وہ کہتے چانس کہ تو حضرت کا فیصلہ تھا تورات کے عین مطابق تھا کہ ان کے مردوں کو قابل جنگ مردوں کو قتل کر دیا جائے تو کسی عورت کو کسی بچے کو کسی کو کوئی بوڑھے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا لیکن ان کے تمام مردوں کو اس دن کر دیا گیا ایسے ہی جسورانہ اقدام کی ہمیں اس وقت بھی ضرورت ہے اور پھر حضرت سات چند دن بعد ان کا شہادت ہو گئی اسی زخم کی وجہ سے جو انہیں لگا تھا میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے اور صلی اللہ علیہ وسلم بچا بچا کے اپنے پیروں کو یہاں وہاں رکھ کے اس طرح سے جا رہے تھے کہ صحابہ حیران تھے کہ اس انداز سے تو کبھی بھی نہیں چلے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں صحابہ کے استفسار پر کہ ذات کے روح کو لینے کے لیے ستر ہزار فرشتے آئے تھے اور میں قدم بچا کے چل رہا تھا کہ کہیں کسی فرشتے پہ میرا قدم نہ آ جائے حضرت ساتھ کے لیے آپ سو سر نے جنازہ پڑھی اور پہلے تیزی سے گئے ان کے خیمے میں اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا یہ محبت تھی صحابہ کی نبی سے اور نبی کی صحابہ سے کہ ساتھ کا گود آخری وقت میں آپ کے سر آپ کی گود میں تھا اور جب ان کے جنازہ پڑھا ہے مردوں نے تو مہاتر مومنین کہتی ہیں مسجد کے پاس سے گزاری ہے ہمارے اجروں کے پاس سے ہم بھی جنازہ پڑھیں گی اور نے حضرت حاٹ کا جنازہ پڑھا اور پھر ان کو دفنا دیا گیا تو صحابہ نے اس کی بے شمار داستان رقم کی ہے حضرت زید بن دسنا کا آپ نے سنا ہوگا نا کہ کفار قریش ان کو تکلیفیں اور عزیتیں دیتے تھے اور کہتے تھے کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ ہم محمد یہاں ہوں اور ہم تمہیں چھوڑ دیں تو آگے سے کہتے تھے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے ہم نے اور آپ نے کیا کیا صرف اس کا دعویٰ اور اس دعوے نے ہمارے عمل پر ہمارے کسی چیز پر کوئی اثر نہیں ڈالا محبت تو ریفلیکٹ ہوتی ہے جیسے روشنی ہے نا جب شیشے پر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے چکا چون پیدا ہو جاتی ہے کبھی شیشے پہ ٹارچ مار کے یا روشنی ڈال کر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے یہ ایسی محبت ہے جو ریفلیکٹ ہی نہیں ہو رہی جس نے ہمیں دعوی کے رسول ہے اگر اتنا ہی ریفلیکٹ بھی ہو یہ روشنی تو پوری دنیا کو چکا چون کرتے ہم آپ قیامت سے مدینہ منورہ ہو گیا تھا اتنے مسلمان ہیں اتنے رسول ہیں کروڑا رسول اس وقت دنیا, دنیا چکا چون کیوں نہیں ہو گئی دنیا سے جہالت کی ہیں, دنیا سے ظلم کے اندھیرے دنیا سے ہر چیز ہر جہالت ہر تاریخی ہر ظلم مٹ کیوں نہیں جاتا دیکھیے پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ آپ جب جائیں گی زیارتوں کے لیے تو غار حراب بھی انشاءاللہ جائیں گی جس جس کو اللہ توفیق دے کمپلسری نہیں ہے جانا لیکن ذرا اس کو دیکھیے گا وہ کتنی اونچی ہے زمین سے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار چھوڑ کے پیار کرنے والی بیوی کو چھوڑ کے ناز اٹھانے والی بچیوں کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے تھے کیوں اور وہاں جا کے کی کرتے کیا تھے وہاں ارتقاف کرتے تھے اللہ سے لو لگاتے تھے جب آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی قدرت کو قدرت کو دیکھتے کرتے تھے, اللہ نیچے دیکھتے تھے تو آپ کو چھوٹا سا کعبہ نظر آتا تھا اتنی بلندی سے چھوٹے چھوٹے لوگ کانپا کے گرد وہ بڑھنا تھا ظلم کا سارا نظام آپ کو وہ سب نظر آتا تھا کس طرح طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے کس طرح ہر صاحب حیثیت اپنے سے چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بے حیائی قبول سارا مظاہرہ کے ننگے طواف کرنا اور وہ سب کچھ آپ اوپر سے دیکھتے تھے تو آپ کا دل پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس انسان تباہ ہو جائے گا یا ربی اس انسانیت کے اصلاح کل ہی کوئی کام ہو جائے اس کو ہدایت مل جائے اور ہدایت کی طلب اتنی بڑی اتنی بڑی کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل جبرمی کو وہی دے کر بھیج دیا آپ کو وہی دے کر بھیج دیا گیا جبریل امین کو ہدایت دے کر عرب جس پہ کرنوں سے تھا ایک جہل چھایا پلٹ میں اس کی رہا ڈر کو موجب بلاکا پھر گیا رخ ادھر سے ادھر ہوا کا جی ہاں میری بہنوں اور جب اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی اور آپ سے کہا کم فنزر کھڑے ہو جاؤ اور اس برے انجام سے دوزخ کے انجام سے لوگوں کو ڈرا دو اس کے بعد آپ سے ہم کبھی نہیں بیٹھے کبھی آپ نے آرام نہیں کیا کبھی اللہ نے کہا اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھ جاؤ تو آپ نے دوبارہ کبھی آرام نہیں کیا کبھی بے فکری کی نیند نہیں سوئے کبھی دوبارہ کوشن نشینی اختیار نہیں کی کبھی دوبارہ ہرا میں نہیں گئے آپ صلیم نے کیا کیا ارب کی کایا پلٹ دی آپ نے دین کی تبلیغ کی دن رات ایک کیا لوگوں کو سمجھایا لوگوں کو بتایا ان سے کہا دیکھو ایک کلمہ پڑھ لو اگر تم اس کلمے کو مان لو گے تو عرب تمہ عرب تمہارے زیر نگی ہوگا اور عجم تمہیں ٹیکس پے کریں گے خراج دیں گے یعنی وہ چھوٹے ہو جائیں گے اور وہ تمہارے تمہیں ٹیکس دیں گے اور لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے تھے اہل مکہ کہ وہ کون سا کلمہ ہے آپ سسم کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ پھر پڑھتے نہیں تھے کیونکہ ان کو پتا تھا اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں ہم اور آپ کو تو جو چاہے جتنا مرضی کلمہ پڑھوا لے ہم تو بیٹھ کے ہزار ہزار دانت تصویر پہ کلمہ بڑے آرام سے پڑھتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کلمے کے تقاضے بھی ہیں تو آپ ارے ہیرا سے جب آئے تو آپ نے زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا ایک ایک فرد کو پکڑا ایک ایک فرد کو سمجھایا ایک ایک کو توحید کی تعلیم دی شرک کے برے انجام سے بچایا سب کو کی طرح ایک لڑی میں پروتے گئے صحابہ کو ایک امت بنائی ایک جماعت بنائی ان کی ایک امت بنائی ان کی تربیت ان کا تسکیہ قرآن کے ساتھ کرتے گئے قرآن سے سب کو جوڑ دے گئے اور جیسے ہی ایک خطہ زمین میسر آیا مدینہ میں تو آپ نے ایک مملکت کی کی بنیاد رکھ دی اور وہ جو صحابہ جن کو آپ نے جوڑا تھا جن کی تربیت جن کا تزکیہ کیا تھا قرآن کے ساتھ جن کی زندگیوں کو سوار دیا تھا وہ آپ کے دست و بازو تھے پھر کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں کتنی تکلیفیں چھیلی ہیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں کس طرح لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں کٹی پٹی لاشیں بھی اٹھائی ہیں اور کس طرح آپ کو فات کے لیے نازلہ بھی پڑتے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل کیا کیا آپ یہ دیکھیے نا ابھی جو میں تذکرہ کر رہی تھی نا نبی سسلم کی سنتوں پر ہم اور آپ بھی تو عمل کرتے ہیں نا ہم سواد کا حکم دیا ہے آپ نے آپ کو کھانے میں یہ پسند تھا آپ کو پہننے میں یہ پسند تھا آپ یہ چیز پسند فرماتے تھے ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم رسول ہے اچھا کرتے لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے جو پورے 23 سال آپ نے کام کیا اس دین کی سربلندی کے اللہ کلمت اللہ کے لیے یہ کون کرے گا یہ کام کیا آشکان رسول کا نہیں ہے اس کام کے لیے کیا ایلینز اتریں گے آسمان سے یا کوئی اور مخلوق کرے گی نبی کے نام لیوا نہیں کرنا ہے نا یہ کام جو نبی شیش کا دعوی بھرتے ہیں دم بھرتے ہیں نبی شیش کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے دعوے کا دم بھرتے ہیں جو نبی کے لیے ناطے بڑھتے ہیں جو نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک سنت ایسی ہے جس پہ پورے تیئیس سال آپ نے عمل کیا اور آپ کے بعد صاحبہ نے بھی سنت کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آپ کا مثال کا وقت آیا تو جزیرت العرب میں اسلام غالب دین تھا اسلام نافذ تھا جزیرت العرب ایک اسلامک اسٹیٹ تھا اور آس پاس کے بادشاہوں کو دور دور تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی اور خطوط لکھے جا چکے تھے دین کی دعوت ان تک پہنچا دی گئی تھی اور جیش اسامہ تیار تھا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا وسال ہوا سلطنت روم اس وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے کے لیے جیش اسامہ اس وقت تیار تھا میری بہنوں مجھے نہیں معلوم میری گفتگو میں کہاں کہاں بے ربتی ہوئی لیکن میں سمجھ نہیں پاری میں اپنے جذبات کیسے آپ کے سامنے لگا؟ اللہ رب العالمین اللہ کی محبت چاہتے تو میری پیروی کرو یو ببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا جس سے اللہ محبت کرنا چاہتا ہے اس کے تو بیڑے پار ہو گئے نا پھر اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے پھر اللہ کہتا ہے جو رسول تمہیں کا اس کو لے لو جس سے منع کرے اس سے سے منع اس رک جاؤ کیوں نہیں ہم رکتے ان چیزوں سے؟ کیوں نہیں نہیں ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے جو اللہ کے رسول ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین بنا کر چلے گئے پھر اللہ رب العالمین نے سورہ صف میں بھی فرمایا سورہ توبہ میں بھی فرمایا کہ رسول بالخا اللہ تو وہ ذات ہے اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر وہ دین الحق کی اور دین حق دے کر کو تمام پر غالب کر دے چاہے کافروں کو ناگوار ہو چاہے مشرقین کو ناگوار ہو چاہے فا ظالموں کو ناگوار ہو یعنی کافر مشرق ظالم ہے جنہیں یہ چیز ناگوار گزرے گی کہ اللہ کا دین تمام ادھیان پر غالب آ جائے اہل ایمان کو تو ناگوار نہ نہیں گزرنی چاہیے نا کہ یہ دین دین حق جو ہے جس کے لیے نبی صل اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیفیں چیلی جس کے لیے جنگیں لڑیں جس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر خندکیں کھو دی ہیں جس کے لیے بھوک پیاس سے بلبلائے ہیں بچے بھی اور عورتیں بھی شابے بھی طالب کی محسوری کو یاد کرے تین سال وہاں کیا ہوا جس کے لیے کوئی دشمن آگے سے نقصان نہ پہنچا دے آپ کے پیچھے رہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی تیر نہ آ جائے آپ کے دائیں بھی رہے آپ کے بائیں بھی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خیال میں آتی تھی اور صحابہ تیار ہوتے تھے حضرت کا بھی تذکرہ ہم کر رہے تھے ایک دفعہ آپ نے کہا کہ کوئی پہرا جانا چاہیے ابھی نے یہ سوچا اور اپنے خیمے سے نکلے کیونکہ ہتھیار کی آواز آئی تھی تو دیکھا حضرت ساتھ پہرہ دے رہے ہیں ان کا یار آپس سے پوچھا کہ تم یہاں تو ان کا یار رسول اللہ میں نے سوچا کہ پہرے کا بندوبست ہونا چاہیے تمہیں آ گیا پہرا دینے کے لیے ایک دفعہ آپس نے کہا کہ میں نے شاید پانی نہ ختم ہو جائے آج اور چراغ نہ گل ہو جائے تو حضرت ابو بکر صدیق پانی اور چراغ لے کر سارے رات آپ کے دروازے کے باہر کھڑے رہے اور چند دن گزر گئے اسی حال میں کہ روز رات کو یہی معاملہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ایک رات میں تو دیکھا ابو بکر صدیق اس حال میں کھڑے پوچھا بو بکر یہاں کیوں کھڑے ہو تو ان کا آپ نے کہا تھا نا شاید پانی ختم ہو جائے گا اور چراغ گلا ہو جائے تو میں اس دن سے روز رات کو پانی لے کر آ جاتا ہوں اور چراغ لے کر کے کہ کہیں آپ کو ضرورت نہ پڑے یہ وہ لوگ تھے نا جو عشق رسول کے سچے دعوے دار تھے اور وہ تو یاد کیجیے جب آپ نے کہا مال کی اپیل کی کہ اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے تبوک کا مار کا درپیش ہے کتنا लाया کوئی کتنا लाया ایک صاحبی ساری رات کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے رہے اور جو اس نے کھجوریں دیں تو اس میں سے آدھی اپنے گھر والوں کو دیا اور باقی ایک ٹوکری میں ڈرتے ڈرتے لے کر آئے منافقین مذاق اڑا رہے تھے کہ ہاں یہ اسی سے تو پوری آرمی کا راشن مکمل ہو جائے گا اور یہ دیکھو یہ کتنی کھجوروں سے تو رومن امپائر کو شکست دے دیں گے اور وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ رہے اور جس وقت کا لے آئے اور جب پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کہاں چھوڑا ہے تو کہتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے اور اسی پر بس نہیں رات میں اٹھے ہیں اور دیوار پر ہاتھ لگایا ہے تو دکھا دیوار پہ کسی کھانچے میں ایک سوئی دھاگا رکھا ہوا تھا وہ لے کے آدھی رات کو چل پڑے بیگم کہتی کہاں جا رہے ہیں کہا یہ سوئی دھاگا ملا میں نے سوچا یہ بھی دے آؤں کسی مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گا یہ تمام کوششیں تھیں نا جس تگو دو تو اس کے رسول تھا صحابہ کے اندر کہ جس کے نتیجے میں اسلام جو ہے اس وقت دنیا کا غالب دین بن گیا دنیا میں اسلام کا بول بھالا ہو گیا اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا مسلمان ٹرینڈ سیٹر ہو گئے ہواؤں کا رخ بدل دیا انہوں نے دنیا سے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا اب جو ہم جس ضلع کے گڑھے میں گرے یہ تو ہمارے اپنے کرتوت تھے نا ہمارا اپنا کرنا تھا فقط زبانی عشق تھا اس کے تقاضے تو ہم نے نبھائے ہی نہیں اور نبی کے مشن کو تو ہم بھول گئے بھول گئے کہ آپ نے کیوں جان क्यों تھی کیوں مار हुए برپا ہوئے کیوں بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کی ورنہ تو آرام سے بیٹھ کے غار عبادت کر ہی رہے تھے اللہ کی اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا تھا. ایک مار کا ایکزار برپا ضرور ہونا تھا کیوں کیا گیا ہے یہ برپا کہ جس وقت عہد میں شدید مار کا برپا تھا اور مسلمان شہید ہو رہے تھے اور صحابہ کی لاشوں کا مسلا کر دیا کفار کی عورتوں نے باڈی پارٹس کو کے کے کی پرو گردنوں میں پہن لیا کلیچے چبا لیے پیٹ صاف کر دیے اس وقت اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہتا اور بیٹھ کر کلمے کی تسبیح پڑھتا رہتا یا نعت پڑھتا رہتا تو کیا یہ عمل قابل قبول تھا اس وقت کتنی مزہ کا خیز بات ہوتی ہے کہ ایک مومن اور آرام سے گھر میں بیٹھا ہے سکون کے ساتھ اور اللہ کے پیارے کٹ رہے ہیں میدان جہاد میں بہنوں کھڑے ہونے کے وقت کا سجدہ قبول نہیں ہوتا قیام کے وقت کا سجدہ قبول نہیں ہوتا اور سجے کے وقت کا قیام قبول نہیں ہوتا ایک آدمی تھا حضرت عمر فاروق اپنے حجرے سے نکلے حضرت عمر کا دور حکومت تھا وہ سجدے میں پڑا دعائیں مانگ اللہ تھا اللہ مسلمانوں کو فتح آتا گر اللہ مسلمانوں کو فتح آتا گر حضرت عمر چلے گئے کچھ دیر کے بعد واپس آئے کام کاج کرنے گئے تھے وہ مکمل کر کے تو دیکھا وہ آدمی ہنوز دعاؤں میں مصروف ہے آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پہ برسانہ شروع کر دیا اس کو کہتے وقت ہے قیام کا تو سجدے میں پڑا تو آپ جب مدینہ جائیں گے عشق کے رسول کی وہ شمع روشن کر کے واپس آئیں گے جس کی روشنی ساری دنیا کو منور کر دے جو ہمارے عشق کو ریفلیکٹ کرے دنیا میں چکا چوند ہو جائے جس سے ہم دنیا کو منور کریں ظلم اور تاریکی کے بادل چھٹ جائیں کفر کا گلا گھونٹ والے ہو جائیں ہم اس دین کا بول بالا کرنے والے ہو جائیں وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين